<تضح> ناز شریف کے اشعار ہیں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ جوار محمد میں رہتے ہیں وصل اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مدینہ منورہ کے ایک عالم حضرت مولانا عاشق الائی صاحب بلند شہری و عاد مدنی دامدہ خاتون تھے تو رحمت اللہ علیہ وسلم کی ان کی فرمائش پر یہ اشعار کہے گئے انہوں نے مدینہ مباحثہ سے یہ مصرع لکھ کر بھیجا تھا جوارے محمد میں رہتے ہیں اس میں صرف دہشت میں ساری گئی جوارے محمد میں رہتے ہیں زمیں ال مدین کی رتے ہیں ہم زمیں پر مدینے کیلتے ہیں ہم پلک پر مگر نام کرتے ہیں ہم پلک پر مگر نتے ہمیں پل مدی نے گرتے ہم پوچھو کی کہ کیا ہے ناراشن نہ پوچھو کہ کیا ہمارا شرط جو محکم مد رہتے جوائے محمد مد رہتے ہم پوچھو کہ کیا میرا ہارا شرط جواب مدین کی باسی میں بس بستے ہیں ہم بستے ہیں کرم بدھی بت وغیر نا پی پا اپنے ہم وغیرہ نہ سستے ہیں ہم مدینہ کی نسبت ایک ظاہری ہے اور ایک حقیقی نسبت ہے اگر ایک شخص مکہ اور مدینہ سے دور ہے اپنے وطن میں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے دل میں ہے سنتوں کا عشق اس کے دل میں ہے سنتوں پر عمل ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اللہ رسول کے حکموں پر جان دینے والا ہے تو یہ اس شخص سے بہتر ہے جو وہاں رہتے ہوئے سنتوں کو پامال کریں وہاں کے آداب کو پامال کرے مدی نے قیمت میری وگر نا حقی کا سستے نین و کرقی کا اپنے سستے نین میں دینے میں مرنا مقدر ہو ہوا سے دعا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے آخر عمر میں مدینہ ملورہ مل میں آ کر مر جائیں وہاں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مدینہ شریف کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کی شفاعت فرمائیں مدین نے مردا پر کرتے ہیں ہم یہ پر ہے رب کا کرم کا کرم محمد کینگری رہتے ہیں ہم محمد کینگ میں رہتے ہیں ہم نئے کو کرم محمد کی نگری میں رہتے ہیں زمین پر مدی مگر نتے ہم مگر مدھی ہو پات مد کی ہو نتی دو دن یہ بھی کرتے ہم بارات دن یہ کر کل مضمون پڑا جا رہا ہے اس لائح خواتین میں سے اس میں جو شفاط کی بات آئی تھی تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ پہلے پر پہ گناہ کرتے رہتے ہیں توبہ نہیں کرتی ان کے لیے بڑا خطرہ ہے حقیقت یہ ہے کہ حضور ارطف صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے کہنا یہ تھا کہ جو سفارش اور شفاعت کے بھروسے پر گناہ نہ کرے صحیح بات یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے شفاعت کے بھروسے پہ پر گناہ کرنا صحیح نہیں ہے یہ کہنا چاہیے تھا دیکھو شفات تو اردو صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہ گاروں کی فرمائیں گے اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے اور اولیاء اللہ کو بھی بعد اولیاء اللہ کو اختیار دیں گے اللہ تعالی سفارش کا شفاعت کا محمد کی گئی ہو نتی محمد کی کھی ہو دعا تم دینا یہ ہم مدین نے ہرتا ہوداس پر یا مدینہ <سؤال> مجھے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اب میرے کل مو جانے ماموں میرے کل پلو جانے میرے قلب قرحان قرآن, قرآن پاک کے علوم و محارف پر مبنی مجموعہ جو میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے سے علوم و معارف اس کا نام ہے فضائین و قرآن اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے قرآن پاک کی آیت قجوز ہے اللذی خلق الموت برکھا ابلوحم ائم احسن و امنا ترجمہ اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم نے کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے سوریہ ملک کی آیت ہے ہر فرماتے ہیں دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے حالانکہ انسان اشف المخلوقات ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھو کہ آپ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا ہے خالق حیات سے پوچھو کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اور خالق حیات فرما رہے ہیں اللہ خلق المت الحات احسن عملہ میں نے تم کو موت اور زندگی دی ہے اور موت کو مقدم کر رہا ہوں اس لیے کہ جس زندگی نے اپنی موت کو سامنے رکھا وہ زندگی کامیاب ہو گئی اس لیے موت کو پہلے بیان کر رہا ہوں خلق الموت کی تقسیم کی وجہ یہ ہے قدم اللہ تعالی موت مئو علی اگلی حیات یعنی موت کو مقدم موت کے بیان کو اس لیے مقدم فرمایا اللہ تعالی نے کہ جو زندگی اپنی موت کو سامنے رکھے گی کہ اللہ تعالی کو منہ دکھانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ سانڈ اور جانور کی طرح آزاد نہیں رہے گا یعنی گندے کام نہیں کرے گا اور ڈرے گا اور مقصد حیات بتا دیا کم احسن و عملہ تاکہ ہم تم کو دیکھیں کہ تم اچھے عمل کرتے ہو یا خراب عمل کرتے ہو معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے ایک جز ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے قربی درجے عطا کرے گا حضرت فرماتے کہ اللہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفصر رول معنی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشاع فرماتے ہیں کہ ارفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا درجہ بلند کرتا ہے آگے فرماتے ہیں والذین پوت العلم درجات تو عالم بھی تو ایمان والے ہیں ان کی تعریف تو ان میں شامل تھی لیکن والذین پوت العلم میں ان کو الگ کیوں بیان کیا گیا خاص طور سے کیوں بیان کیا علامہ آلوسی سید محمود بغازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے مومن کتنے ہی مبلغ ہو جائیں کتنے ہی عابد ہو جائیں اتنی کرامت ہو جائے کہ آسمانوں میں اڑنے لگیں لیکن والذین ولدین یعنی علماء کے درجات کے مقابلے میں نہیں آ سکتے علامہ آلوثی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں علماء کو الگ بیان کر کے جتنی عزت بخشی ہے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 کہ عوام کی خدمت کی سعادت نہیں ملے گی اور عوام علماء سے متنثر ہو کر بالکل ہی محروم ہو جائیں گے نہ صحیح راستے پر رہیں گے نہ حدود کا خیال رکھیں گے وملہ ہی ترجمہ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک کام میں آسانی کر دے گا اللہ تعالیٰ تفریح و تبقل اور فنائیت کے اعلیٰ مقام پر تفریر و اور فنائیت کے اعلیٰ مقام پر فائد ہوتے ہیں اور ان حمایت سے دنیا نہ ہونے سے عوام ان کو قادل سمجھتے ہیں یعنی کیونکہ دنیا میں دلچسپی نہیں لیتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دنیا کو ایک انگلین چھوڑ کے جانا ہے اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پل کے برابر بھی نہیں ہے اگر اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تاخیر کو ایک بھوک پانی بھی نہ دیتے اتنی بھی حقیقت نہیں ہے تو جانتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے سب, سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی وجہ سے اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کو مو نہیں لگاتے تو دن عوام ان کو قائل سمجھتے ہیں جیسے بعض اہل دنیا بھی قائل ہوتے ہیں دونوں کی ظاہری صورت ایک سی معلوم ہوتی ہے لیکن اہل دنیا کی کاہلی اور اہل آخرت کی کاہلی میں زمین و آسمان کا فرق ہے حکیم الامت علمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی کاہلی نفس کی راحت پسندی اور آرام سالی کے سبب ہوتی ہے اور اہل آخرت کی کاہلی اس دنیا میں انہماس نہ ہونے سے ہوتی ہے جس کا سبب تفریح و توکل اور اپنے ارادوں کو مرضیات الاحیہ میں فنا کر دینا ہے اللہ والے دنیا کے کاموں میں تو قابل نظر آتے ہیں مگر آخرت کے کاموں میں وہ ایسے اعلی حوصلہ مستعد اور سرگرم ہیں کہ اپنی رفتار سے چاند پر بھی سبقت لے جاتے ہیں یعنی امتسال اوامر یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی میں اور اجتناب عاند معاوشی گناہوں سے بچنے میں ان کی سرگرمی اور جاں کا اہل دنیا تصور بھی نہیں کر سکتے اور چونکہ اہل دنیا کو اعمال آثرت کی اہمیت نہیں اس لیے دنیا میں منہمک نہ دیکھ کر وہ اہل اللہ کو کاہل سمجھتے اعمال کی بنیاد اور اثاث دراصل یقین پر ہے اہل دنیا کیونکہ دنیا پر یقین رکھتے ہیں اس لیے دنیا کے اعمال میں وہ سرگرم اور مستعد رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک شخصی فیکٹری اور کارخانے کے لیے ساری رات جاگ لیتا ہے یہ مشقت اسے آسان ہے لیکن دو رفت پڑھنا بھاری ہے اور اہل آخرت کو کیونکہ آخرت پر یقین ہے اس لیے یہ یقین ان کو میں اعمال آخرت رکھتا ہے اور دنیا کے کاموں میں منہمک نہیں ہونے دیتا کیونکہ دنیا کی حقارت اور صنعت کا یقین ان کو ہمہ وقت مستحظر رہتا ہے اسی لیے اہل دنیا پر کاہلی کا الزام ل... اسی لیے اہل دنیا ان پر کاہلی کا الزام لگاتے ہیں لیکن موت کے وقت دونوں قسم کے اعمال کی سرگرمیوں کا انجام نظر آ جائے گا کہ کون کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے اور کون ناکامی کے گھڑے میں گر رہا ہے فتح فتوا شخص غبارمار ہوں قریب دیکھ لوگے جب غبار چھٹے گا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو یا کدے پر اس وقت اہل, اہل آخرت کی خوشی کی اور اہل دنیا کے غم کی کوئی انتہا نہ ہوگی پر اہل آخر یعنی اہل تقویٰ بن جاؤ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو روزی من منحص اللہ یاد ملے گی یعنی ایسی جگہ سے ملے گی کہ آپ کو اہم و کمان بھی نہ ہوگا اس کے لیے نہ اسمبلی کی ممبری اس کے لیے نہ اسمبلی کی ممبری کے لیے الیکشن لڑنا ضروری ہے نہ زکات کمیٹی کی چیئرمین حاصل کرنے کی کوشش ضروری ہے یہ سب دنیا داری ہے اب جو بات کہنا چاہتا ہوں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 نامعلوم کس مشکل میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کا آنا آپ کو پیارا اور محبوب تھا معلوم ہوا کہ وہ کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے تو اگر آپ مالدار ہیں تو فوراً کہیں گے کہ مقدمہ لڑو وکیل کا خرچہ ہم دیں گے جو کچھ آپ کے اختیار میں ہوگا آپ اس کو نجات دلائیں گے اور کہیں گے کہ تم آیا کرو تمہارا مشکل کام ہم انشاءاللہ شاء آسان کر دیں گے تمہارے نہ آنے سے مجھے دکھ ہوتا ہے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 اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عمل کی توبیت نصیب فرما دیں فکر آخرت ہم سب کو نصیب فرمانا اور دنیا کے مشغولیت میں اتنا پھنسنا جس سے دین, دین پہ کمزوری آ جائے یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی فکر آخرت کی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ وہ فکر ہم سب کو نصیب فرما اور اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری عطا فرمائیں جی. نا فرمانی سے سو فیصد حفاظت فرما رہ. اللہ تعالیٰ اپنی اپنے دوستوں والی حیات ہم کو نصیب فرما دی حیات با وفا حیات عاشق حیات دوستان عطا فرما دینا بے وفائی نا فرمانی گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانی اپنے گھروں سے ہمارے گھر کی بھی حفاظت فرمانی سب دوستوں کی ان کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائی سارے مسلمان عالم کی بھی حفاظت فرمائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ بھی بہت اچھا یا کچھ